میں الکت بال پو ایف تین پبلی ن عن دراستهم, دراستهم ل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 هدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصد عنها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 اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ مو موڑے جو لوگ ہماری آیات سے منہ مو موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ مو موڑے اللہ کی آیات سے مراد اس کے وہ ارشادات بھی ہیں جو قرآن کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے اور وہ نشانیاں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگی میں نمایاں نظر آ رہی تھیں اور وہ آثارِ کائنات بھی جنہیں قرآن اپنی دعوت کی تائید میں شہادت کے طور پر پیش کر رہا تھا هل تو یو رب کے بو ایبکو ایبی کے لئے نیم تیکن اے میں نتمیوں کب نو او کے وت پی ایم ہے خی رب رو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 جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو یعنی ایسی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا بےمانی اور اگر کوئی نافرمان مومن اپنی نافرمانی کی رویش چھوڑ کر اعتدیش بن جائے تو اس کی اطاعت بھی معنی اس لیے کہ ایمان اور اطاعت کی قدر تو اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردے میں مہلت کی رسی دراز نظر آ رہی ہے اور دنیا اپنی ساری متاع غرور کے ساتھ یہ دھوکا دینے کے لیے موجود ہے کہ کیسا خدا اور کہاں کی آخرت بس کھاؤ پیو مزے کرو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا لست في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبؤهم جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپورٹ ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کے واسطے سے دین حق کے تمام پیرو اس کے مخاطب ہیں ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ ایک خدا کو الا اور مانا جائے اللہ کی ذات صفات اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے آخرت پر ایمان لایا جائے اور ان وسیع اصول و کلیات کے مطابق زندگی بسر کی جائے جن کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے دی ہے یہی دین تمام انسانوں کو اول یوم پیدائش سے دیا گیا تھا بعد میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اس طرح بنے کہ مختلف زمانوں کے لوگوں نے اپنے ذہن کی غلط اپج سے یا خواہشات نفس کے غلبے سے یا عقیدت کے غلو سے اس دین کو بدلا اور اس میں نئی نئی باتیں ملائیں اس کے عقائد میں اپنے اہم و قیاسات اور فلسفوں سے کمی بیشی اور ترمیم و تحریف کی اس کے احکام میں بدعات کے اضافے کیے خود ساختہ قوانین بنائے جزیات میں منشافیاں کی فروعی اختلافات میں مبالغہ کیا اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنایا اس کے لانے والے انبیاء اور اس کے البردار بزرگوں میں سے کسی کی عقیدت میں غلو کیا اور کسی کو بغض و مخالفت کا نشانہ بنایا اس طرح بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے اور ہر مذہب و فرقے کی پیدائش نو انسانی کو متحسم گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی اب جو شخص بھی اصل دین حق کا پیرو ہو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ان ساری گروہ بندیوں سے الگ ہو جائے اور ان سب سے اپنا راستہ جدا کر لے اب الحسن اشرولی ہے جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گنا اجر ہے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 یا عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ بھی کہا جا سکتا تھا مگر حضرت موسا علیہ السلام کی طرف دنیا نے یہودیت کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مسیحیت کو منصوب کر رکھا ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو طریقہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی دونوں گروہ برحق تسلیم کرتے ہیں اور دونوں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ یہودیت اور عیسائیت کے پیدائش سے بہت پہلے گزر چکے تھے نیز مشرقین عرب بھی ان کو راس مانتے تھے اور اپنی جہالت کے باوجود کم از کم اتنی بات انہیں بھی تسلیم تھی کاب کی بنا رکھنے والا پاکیزہ انسان خالص خدا پرست تھا نہ بت پرست اکی لا لری له امیر تو ان اول مسلم کہو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 اور اس کا اطلاق عمومیت کے ساتھ بندگی و پرستش کی دوسری تمام صورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربوا وهو رب كل شیء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى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 پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے یعنی کائنات کی ساری چیزوں کا رب تو اللہ ہے میرا رب کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے کس طرح یہ بات معقول ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی اطاعت کے نظام پر چل رہی ہو اور کائنات کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے میرا اپنا وجود بھی اسی نظام پر عامل ہو مگر میں اپنی شعوری اختیاری زندگی کے لیے کوئی اور رب تلاش کروں کیا پوری کائنات کے خلاف میں اکیلا ایک دوسرے رخ پر چل پڑوں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا یعنی ہر شخص خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے ایک کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبَلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 ایک یہ کہ تمام انسان زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں اس معنی میں کہ خدا نے اپنی مملوکات میں سے بہت سی چیزیں ان کی امانت میں دی ہیں اور ان پر تصرف کے اختیارات بخشے ہیں دوسرے یہ کہ ان خلیفوں میں مراتب کا فرق بھی خدا ہی نے رکھا ہے کسی کی امانت کا دائرہ وسیع ہے اور کسی کا محدود کسی کو زیادہ چیزوں پر تصرف کے اختیارات دیے ہیں اور کسی کو کم چیزوں پر کسی کو زیادہ قوت کارکردگی دی ہے اور کسی کو کم اور بعض انسان بھی بعض انسانوں کی امانت میں ہیں تیسرے یہ کہ یہ سب کچھ دراصل امتحان کا سامان ہے پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے اور جس کو جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے اسی میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے کس طرح خدا کی امانت میں تصرف کیا کہاں تک امانت کی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کا حق ادا کیا اور کس حد تک اپنی قابلیت یا ناقابلیت کا ثبوت دیا اسی امتحان کے نتیجے پر زندگی کے دوسرے مرحلے میں انسان کے درجے کا تعین منحصر ہے